ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أملنا نطر فيها فقسقوا فيها فحق عليها القول فَضَمَّنَّا آتِ دِينَ رَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بصيرا مجید اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے اتارا ہے اور اس پرانے مجید میں اللہ تعالی نے کئی ایک مقام پر قانونِ مواخذہ کو بیان کیا ہے یعنی اللہ جب کسی کو پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے اللہ کا طریقہ کیا ہے پرانے مجید کے دو تین مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کو پڑھ کر سن کر اللہ کا پورا قانون معافذے کا گرفت کا کسی قوم کو پکڑنے کا وہ واضح ہو جاتا ہے بسا آپ انسان اپنی دنیا کی خوشحالی اور جاہو عزت کی بنا پر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی جس انداز میں جس طریقے سے گزار رہا ہوں یہ بہت صحیح اور درست ہے اور اس بنا پر وہ کسی دائیں کی دعوت کسی سمجھانے والے کی نصیحت کی طرف غور و فکر کرنا تو درکنار اس کی بات کو سننے تک گوارا نہیں کرتا اور بلکہ اس کی بات کو سننا اپنے لیے کثرے شان سمجھتا ہے اپنی توہین جانتا ہے سو اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتارا سمجھانے ہی کی خاطر بہت زیادہ مقامات پر یہ نقشہ پیش کیا ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ معلنا معذینہ نہ بہت رسولہ ہم یوں ہی بغیر بتائے رسولوں کی رسالت دہائیوں کی دعوت ناصر کی نصیحت کے بغیر ہی کسی کو عظاب میں مبتلا نہیں کر دیتے بلکہ پہلے ہم رسول بھیجتے جب رسولوں کا دور تھا جب نبی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اللہ نبی بھیج دیتا لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ کی امت کے دن میں ہو گیا اب کہیں پر بھی عذاب اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس علاقے اس بستی والوں کو ان افراد کو صحیح دین کی دعوت نہ پہنچ جائے اور ان کو سمجھا نہ دیا جائے اللہ کہتے ہیں ساتھ میں پارے میں سورہ گام کے اندر کہ ولابد ارسل قلعہ اما بن بن قبل تم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں ہوئیں اور ان کی طرف ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجے نبی آئے انہوں نے ان کو سمجھایا دلائل دیے اللہ کا خوف دلایا آیات سنائیں اللہ کے احکام پہنچائے اب سلیم الفطرت لوگ اچھے ذہن رکھنے والے ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوتا ہے ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ نصیحت کو اپناتے ہیں دعوت پر غور کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے اور اپنا لیتے ہیں لیکن یہ بہت کم افراد ہوتے ہیں بہت کم اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ جب اس قوم کے اکثر افراد جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ تو آ جاتے ہیں دعوت پر ہی لیکن ہوا ایسا ہے کہ اکثر افراد وہ نہیں آئے انہوں نے نہیں مانا پھر اللہ نے دوسرا طریقہ دوسرا اپنا رابطہ وہ اختیار کیا وہ کیا کہ کی اللہ نے عذاب نازل کرنے شروع کیے لا اللہ ہو یا اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو تکلیفیں دی سزائیں دی بیماریاں لگائی فت پڑے زلزلے آئے سیلاب اٹھے تاہون جیسی بیماریاں آئیں یوں آفتیں ان پر آئیں وبائیں پھی اس کا مقصد گڑ آجی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے جھک جائیں. توبہ کر لیں معافی مانگ لیں جب ایسے میں کوئی توبہ کر لے معافی مانگ لے پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا تو مان جو گئے مقصد تو اللہ کا منمانا یا وہ مان گئے توبہ کر لی ٹھیک ہو گیا مسئلہ سمجھ گئے مقصود بھی اللہ کا یہی تھا اللہ نے پرانے مجید میں اس کا تذکرہ بار بار کیا ہے کہ ہم جو دنیا میں یہ عذابوں کی شکل انسانوں پر رکھتے ہیں اور آفتیں نازل کرتے ہیں ان کا محض مقصد یہی ہوتا ہے لا اللہ ہوں کہ لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں پلٹ آئیں توبہ کر لیں گناہوں سے باز آ جائیں جب باز آ گئے اللہ کہتے ہیں پتہ نہ آلے من مرا کا پھر ہم نے ان پر آسمان و زمین کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دی پھر خوب ان کو خوشحال کیا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوئی کہ اللہ خوش ہو گیا اس قوم سے اور جس قوم سے اللہ خوش ہو جائے اس کے لیے اللہ رحمتیں کرتے ہیں برکتیں آتی ہیں تھوڑا تھوڑا مال بھی بہت سارے افراد کو کافی ہو جاتا ہے ایک پورا خاندان بھی پھر دو چار ہزار پر گزارا کر جاتا ہے لیکن جب اللہ کی طرف سے برکت نہ ہو تو پھر ایک ایک مہینے کی ایک ایک فرد کی لاکھ لاکھ روپے تنخواہ تنخواہ بھی کچھ نہیں کرتی پھر برکتی نہیں ہوتی پھر پیسہ یوں ہی اڑتا اللہ کہتے ہیں کہ جب پھر اس طریقے سے بھی باز نہ آئیں توبہ نہ کریں بلکہ اس کو کجور میں آگے بڑھ جائیں اور ایسا ہی ہوتا ہے جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا جن کا ذکر پرانے مجید میں آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت بود کی حضرت صالح کی حضرت شعیب حضرت لود اسی طرح سے نوسا علیہ السلام کی قوم دیگر انبیاء علیہ السلام جن کی تباہی کا ذکر بہت اللہ نے پرانے مجید میں کیا بہت زیادہ کیا ان کے حالات پڑھیں ان کو دیکھیں بالکل ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے اللہ نے رسولوں کو بھیجا چند ایک افراد نبی کی دعوت پر رسول کی دعوت پر صحیح ہو گئے اس کے ساتھ لگ گئے اور پھر اس کے بعد جب نہ مانیں پھر اللہ نے آزاد پھر آفتے پھر بیماریاں پھر تحت سالیاں یوں پھر ان کو اس طرح سے پکڑا مقصد یہ تھا کہ شاید بازار جائیں اللہ نے پرانے مریض میں فرمایا کہ صرف اس اس سے ایک قوم جو ہے نا صرف وہ بات آئی اس طریقے سے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی وہ حضرت یونس کی قوم تھی جنہوں نے توبہ کر لی اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بچا لیا دنیا میں بھی ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا اور آخرت بھی ان کی ہم نے پھر درست کر دی یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ عذاب آئے گا سنا دیا وہ قوم ساری کی ساری انہوں نے توبہ کی اللہ سے معافی مانگی اللہ کہتے ہیں آنے والا عذاب ہم نے ان کی توبہ کی وجہ سے ٹال دیا اللہ اکبر یہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور صرف اللہ قوم یونس ایک یونس علیہ السلام کی قوم ہوئی کہ جنہوں نے عذاب سنا کہ عذاب آئے گا پھر انہوں نے توبہ کر لی اللہ کہتے ہیں میں نے ان کا عذاب ٹال دیا ان کی توبہ قبول کر لی ان کی بدحالی خوشحالی میں بدل دی اور وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گئے لیکن اس کے علاوہ یہ جتنی قومیں تھیں یہ نبیوں کی دعوت پر مزید بگڑتے چلے گئے عذاب آنے پر آفتے آنے پر کہیاں ہونے پر اللہ اکبر یہ مزید بگڑتے چلے گئے اور اس کو یہ سمجھا کہ و آباسراہ یہ پرانی مزید ہے یہ لوگوں نے کہا یعنی بد مست لوگ اپنی خوشحالی میں جب ایسا سلسلہ ہے اس کو کچھ بھی نہ سمجھا کہا کہ یہ تو آنے والے جانے والی چیزیں ہیں ایسا ہوتا رہتا ہے ہمارے جو بڑے پہلے گزر گئے ان پر بھی تو یہ دن آتے رہے کبھی وہ بیمار ہوتے رہے کبھی تندرست ہوتے رہے کبھی کہ پڑ گیا پھر اس کے بعد کہ دور ہو گیا زلزلہ آیا پھر اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا یہ تو یوں ہی سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے اس میں ہماری یہ جو ہے نا سلسلہ یہ تو ہمارا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں ہے یہ تو یوں ہی سلسلہ چل رہا ہے پہلے لوگوں پر بھی ایسا ہوتا رہا ہمارے اوپر بھی ہو گیا کوئی بات نہیں یوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی قوم کا جب خوشحال طبقہ تھا امرا افسرانے والا حکام امیر لوگ کوٹھیوں بنگلوں والے اللہ انہوں نے پھر فساد مچایا انہوں نے اس کو خجور کیا نبیوں کا مذاق اڑایا نبیوں کی دعوت کا مذاق اڑایا اللہ کے دین کا استحزا کیا اللہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو مزید اس میں دھکیلنے کے لیے ان کے لیے پھر میں نے ان کی بدحالی کو وہ جو تھوڑے تھوڑے عذاب دیے ان کو ان کو ہٹایا ان کی جگہ پر اللہ کہتے ہیں میں نے مکان سیاح دل نہ وہ جو بدحالی تھی اس بدحالی کو میں نے خوشحالی میں بدلا خوشحالی میں بدلا اب وہ مزید بڑے فس کو فجور کیا خوب نافرمانیاں کی انہوں نے اور ان نافرمانیوں میں مگن ہوئے اللہ اکبر جیسا نقشہ اللہ نے پیش کیا پرانے مجید میں اللہ فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے آفتیں ان پر اتاری تھی کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب وہ ہماری پکڑ ہماری طرف سے آفت آئی تو وہ حاضری کرتے گڑ گڑاتے توبہ کرتے معافیاں مانگتے مگر یہ تو کیا ہونا تھا بلا جن کثر کو لوبو پہلے سے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے اور اوپر سے شیطان نے کام کیا وہ تو ساتھ لگا ہوا ہے وزین اللہ شیطان ہو ماں کانو جیسے کیسے وہ حمل کرتوت کرتے ہیں شیطان نے ان کو کہا کہ تم بہت خوب کر رہے ہو یہ ترقیاں ہو رہی ہے تمہاری یہ تم آگے بڑھتے جا رہے ہو دنیا دیکھو تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کیا یہ یعملون اللہ کہتے ہیں پلما نسوم کے رو دی یوں جس آت کو نصیحت کے لیے ہم نے ان پر نازل کیا تھا جب وہ اس وقت کو بھی بھول گئے آپ تمہیں یاد ہی نہ رہی اور ہو دماو تے خوش خوشیاں منانے لگے جو کچھ ہم نے دیا تھا اس پر خوشیاں جشن بہارا ہونے لگا جگہ جگہ جشن بہارا جی جگہ جگہ میلے اور کھیلنے ہونے لگے خوب خوشیاں منائی انہوں نے اللہ کہتے ہیں وہ خوشیاں منا رہے تھے ان کو پتا اور خبر بھی نہیں تھی کہ ہمیں بھی ہمارے اس مقام سے کوئی ہلا سکتا ہے کوئی ہمیں چھیڑ سکتا ہے ہم نے اچانک بے خبری میں ان کے بڑے عزاب پکڑ لیا پھر وہ ہوں لا ہم نے پھر ان کو خبر بھی نہ ہونے دی پتا بھی نہ چلنے دیا ایسا پکڑا ایسا پکڑا سورہ آرام کے اندر اللہ نے شروع میں ہی بچیا نیو لیا ہوں بندے ادھر عورتوں وی شکایت ہر جمے تقریباً دی. کئی دفعہ کیا عورتوں وی شکا نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں لے آدیوں نے وہ شور مچا دے نہ خود سندیاں نہ دوسرے سن دینا زور لاؤں گا زور چاہیے کہ کاش اے بندے ساتھی مرد اور آئے ہوئے یہاں پلے کچھ پیدا یہ پلے پیدا ہے مگر کسی میرا ساتھ نہیں دے رہے بڑا مجھے دکھ ہوں کہ عورتیں خاص کر عورت بالکل ساتھ نہیں دے پڑ بھائیو ذرا توجہ کرو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں موجودہ حالات میں ان حالات کو سامنے رکھ کر پھر سنیں آپ گفتگو کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اللہ کریم نے نقشے پیش کر دیے میں ذرا پہلی امت قوم میں جو تباہ ہوئی برباد ہوئی ان کی طرف ذرا نظر کرو کیوں پرانے مجید بار بار ہمیں کہہ رہا ان ضرور دیکھو دیکھو انظرو ضرور کہیں پکا المجرمین جو مجرم لوگ تھے پہلے قوم میں تھیں ان کا انجام کیا ہوا ذرا دیکھو تو صحیح فنزرو دیکھو کیوں ہوا کیسے ہوا اس پر غور کرو توجہ کرو اور اپنے حالات پہ نظر رکھو کیا یہ معاملہ ہے کیا سلسلہ ہے اللہ کہتے ہیں وکم محل دیکھو تو سہی مل کر یا دن کتنی ہی بستیاں قومے ہم نے تم سے پہلے تباہ کر کے رکھ دی برباد کر دی ہوں با سونا بیا دن اوم کا جب ہمارے سمجھانے پر چوٹیں لگانے پر بھی باز نہ آئے تو بڑے بد مست ہو کر رات کو ٹی وی وغیرہ محفلیں جمع کر پھر سوئے سوئے سوئے ہم نے آگ بھر لیا خبر ہی نہ ہو سکی یا پھر اہم قائلون دوپہر کے وقت بڑے آرام میں پڑے ہوئے تھے ہم نے این دوپہر کے وقت میں آگ اتار دیا پما کا نہ سونا جب ہمارا دا باانہ ہماری آخری پکڑ آئی پھر لگے چیخنے چلانے دہ باہم جب ہماری پکڑ آ گئی پھر چیخنے لگے پھر بولنے لگے پھر کہنے لگے کہ ہاں واقعی بھی ہم بڑے زالم تھے ہم سے دلم ہوا لیکن اس وقت کا چیخنا چلانا کسی کام نہ آیا کئی ایک قوموں کا تذکرہ نے یوں بھی کیا سورہ پسم نام انیت ان کا نو ذرا دیکھو تو سہی کہ کتنی ہی بستیاں اور کتنی ہی قومیں بڑی بڑی زبردست قومیں سبا بستی سبا علاقہ اللہ اکبر بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے مال دولت والے بڑی مضبوط کرسیوں والے وہ کم پسم نام انت ان کا نت گالما دیکھو تو صحیح کہ ہم جب ہماری پکڑ آئی تو ساری ان کی دولتیں ساری طاقتیں سب کچھ ہم نے ان کو اپرادھ کو دی اور ان کی بستیوں کو بھی تسمنا ریزا ریزا چور چور کر کے رکھ دیا ہم نے ظلم کرنے والے لوگ جب ہماری پکڑ آئی اللہ کہتے ہیں پلام باسانا ادا مینہ یار کزوم جس وقت انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا پہلے تو سمجھے ہی نہ اب جب دیکھا کہ عذاب آ گیا آ گیا سر پہ اسی وقت سب پٹ بھاگنے لگے دوڑنے لگے یار تیزی سے دوڑنے لگے اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس وقت فرشتوں سے اور نبیوں سے آباز دلوائی لا تر کو مت بھاگو اب کیوں دوڑ رہے ہو ورج ماہوتر تھی کم اور جاؤ پلٹو کیوں بھاگ رہے ہو وہ جو خوشحالیاں تھی تمہاری وہ جو کوٹھیاں مسا کے نیکم بگلے بنے ہوئے اتنے بڑے بڑے ہاؤس بنائے ہوئے تم نے جاؤ رہو ان کے اندر ذرا پلٹو ان میں ان میں پہنچو نہ کچھ علوم تاکہ میں وہاں تمہیں پھر پوچھوں کہ بتاؤ اب کیا حال ہے اللہ لیکن اللہ نے فرمایا اس وقت انہوں نے پلو پلمبا جا ہم با سونا پما کانا اس وقت بھی چیخنے چلانے لگے لگے ہائے افسوس ہم ظالم ہم نے بڑے ظلم کیے اللہ کہتے ہیں وہ یوں چیختے رہے چلاتے رہے بولتے رہے روتے رہے ہم نے ان کو عذاب دے کے حسین کٹے ہوئے کھیت خامے ویر بجی ہوئی راہ کی مانے بنا کے رکھ پھر ان کی چیخ ان کا رونا ان کا چلانا پھر اس پر ہمیں بھی ترس نہیں آیا کیوں ہم نے حجت پوری کر دی ہم نے اپنا اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی اب جب وقت آیا پھر چلانے لگے پھر چیخنے لگے پھر ان کا چلانا بالکل کام نہ آیا پھر کسی کام نہ آیا اللہ اکبر دیکھو اللہ رب العزت نے کس طرح یہ نقشہ پیش کیا کیوں پیش کیا محض ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ کہتے ہیں پھر عذاب آیا پکڑائی اور آئی بھی اچانک کے پاسوں کے آدابر الق وہ جو ظالم لوگ قوم تھے نا ہم نے ان کی نسل ختم کر دی ڈر کاٹ کے رکھ دی تباہی مچ گئی جب تک یہ تباہی نہ آئی اس وقت تک ان کو ہوش نہ آیا میرے بھائیو سبق کیا ہے کہ کوئی قوم ناپرمانیوں میں برتی جا رہی ہو اور پھر خوشحالیاں دولت سکون ملتا جا رہا ہو سمجھو کہ یہ وہ اللہ کی دیو ہی مہلک ہے نا اس کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے اس کے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے اب قرآن مجید کیا پیش کروں آپ کے سامنے اور پھر پیش کرنے کا فائدہ ہے بھی کیا قرآن مجید پیش کرنے کا فائدہ ہمیں ہے فائدہ ان کو ہو جنہوں نے پرانے مجید کو مانا اس پر یقین کیا ہمیں پرانے مجید پر یقین ہی نہیں ہمیں اس پر ایمان ہی نہیں ہمیں اس پر ایمان نہیں اگر اس پر ایمان ہو تو ہم اس سے ہٹ کر کہیں جا سکتے ہی نہیں اللہ اکبر عورت اپنے خامد کو چھوڑ کر کون سی جو دوسری طرف دیکھے گی جس کو اپنے خامد پر یقین نہیں ہوگا جس کو اپنے خامد پر ایمان یقین ہو وہ دوسری طرف نگاہ کر سکتی ہی نہیں کہ بات ٹھیک ہے یا نہیں اور ہم جو قرآن چھوڑ کر در در کی ٹھوکرے کاکڑوں دشمنوں کے نظام پر تلے بیٹھے ہیں نصاب قرآن چھوڑ کر کامروں کے ندان تعلیم ہم نے اپنائے ہوئے ان کو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کیوں مسئلہ ہی روٹی کا بس کہتے ہیں کہ ہم اگر قرآن پڑھیں گے اس کی تعلیم کی طرف آئیں گے پہلے ہی نظر کوئی نوکری تو ملے گی کوئی روٹی تو پھر ہمیں ملے گی نہیں پہلے روٹی کا تصور ہے پیٹ کا تصور پہلے اس فلان لائن میں نکلو اس میں بڑے پیسے ملتے ہیں بڑے پیسے ملتے ہیں دین کا بیڑا حرف ہے ہو جائے کوئی بات نہیں اور ہو رہا ہے ہمارے سامنے ابل تو کوششیں ہوتی نہیں اگر کوئی ہوتے بھی ہیں کوششیں تو ہم نمازی بھی بالکل ساتھ نہیں دیتے کئی ایک جگہ پہ ہمارے ساتھیوں نے ادارے قائم کیے مثال کے طور پر یہ مرکز سسٹم, سکول. یہ کئی جگہ پہ لیکن لوگ اس طرف بچوں کو اللہ اکبر توجہ ہی نہیں دھیان نہیں کرتے یعنی یہ ادھر کیا ملے گا نہیں یعنی یہ تو بنا دیں گے مولوی اور ہم مولوی بنائیں بچوں کو نا اس لیے یہ سلسلہ کیوں ہے سارا اس لیے کہ ہمارا قرآن پر ایمان قرآن پر ایمان نہیں خوب سمجھ لیے میرے بھائیو قرآن مجید کو کہنا کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس کو چومنا اس کو چاٹنا اس کی قسمیں اٹھانا اس کی تلاوتیں کرنا اس کو پیٹ نہ ہونے دینا اللہ کی قسم یہ قرآن پر ایمان نہیں یہ قرآن پر ایمان نہیں قرآن پر ایمان کیا ہے قرآن پر ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو قرآن مجید پر ایمان نہیں یہ شرط ہے یہ تو پہلے پارے میں اللہ نے بیان کر دیا اللہ کہتے ہیں کہ جن کا ایمان ہے نا قرآن مجید پر میرے اس کلام پر یقین وہ تو اس قرآن کی پیروی سے ہٹ کر کہیں جاتے ہی وہ تو اس کی پیروی کرتے وہ کسی دوسرے نظام کو کبھی مان سکتے ہی یہ قرآن مجید کس کو سنایا جائے کیا کیا, کیا جائے اور اب تو معاملہ بالکل الگ آ گیا اب وقت کم ہے پرانے مجید کو کچھ اور مقام سناتا میرے بھائیوں ذرا ہم اب غور کر لیں چوٹیں لگائی اللہ نے بڑی بڑی چوٹیں لگائی کہ پڑ گیا دیکھو نا اب جب بارشیں پڑنی تھی اس وقت پڑی نہیں جب بارشوں کا موسم تھا اس وقت نہیں ہوئی اب جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہے زمیندار لگے ہوئے ہیں اب بارشیں شروع ہو گئی ہے کہ نہیں عذاب اللہ کا پانی مل نہیں رہا اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر عصبیتیں کھڑی ہو رہی ہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے پہلے تو آپ کے جو سب سے بڑے چیف ایگزیکٹو ہیں جناب انہوں نے مذاق اڑایا جب انہوں نے مداخ لایا دوسروں کو سہارا ملا ہے نا جب بڑا آدمی حاکم کرے گا تو لوگ تو اس کے ساتھ ہوتے پہلے اس نے داڑھی کا مداخ یہ کیا ہے کہتا ہے یہ دین ہے یہ اسلام ہے داڑھی رکھو نکرے نہ پہنو بسنت نہ مناؤ کہتا ہے یہ دین ہے یہ کوئی اسلام ہے اللہ اکبر یہ مداح اس کے بعد اوروں کو سہارا ملا یہ آج کے لاہور میں پنجابی کانفرنس ہوئی انڈیا سے ہندوؤں سکھوں کو بلایا گیا اس میں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کسی ایک موقع پر بھی کسی ایک نشست پر تلاوت نہیں کی گئی اگر کسی نے کہا کہ تلاوت تو کرا لو تو واضح الفاظ میں تقریروں کے اندر اس پنجابی کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تلاوتوں کے لیے نہیں بنا پھر پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف تاز انداز میں اصبیت اٹھائی گئی پنجابی کانفرنس نام رکھ کے عصبیت اور یہ اصبیت اٹھانا یہ کفر نہیں میرے بھائیوں کسی قسم کی عصبیت ابھارنا علاقائی اصبیت ہو زبانی اصبیت ہو یا کوئی اور انداز کی یہ ابھارنا یہ اسلام نہیں یہ کفر ہے یہ کفر ہے نا اب اتفاق سے دیکھو آگے مئی کا مہینہ آ رہا ہے اب یکم مئی کو چھٹی ہوگی کیوں ہوگی چھٹی کیا وجہ ہے اللہ اکبر کیا وجہ ہے کہ وہاں کوئی شکاگو کوئی ملک کافر وہاں مزدور کوئی معاملہ بنا ہوگا پتہ نہیں کیا وہ مارے گئے اس دن میں وہ اس دن مزدور مارے گئے ہلاک ہو گئے پوری دنیا میں یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے <سؤال> وہ کافر لیکن مسلمانوں کے ملکوں میں زیادہ بس اب یوم مئی منایا جا رہا ہے چھٹی ہو رہی ہے جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں اور کیا اشتہار کیا چھپ رہے ہیں اللہ اکبر اب بھی چھپیں گے پچھلے بھی چھپے کہ وہ شکار کے جو مزدور ان مزدور شہیدوں کو سلام یہ اشتہار وہ بھی کافر اور شہید ہو گئے کافر اور ان کو کہا کے شہید شہدا کو چلا پھر کیا مزدور ہو اکٹھے ہو جاؤ جمع ہو جاؤ کیا ہوگا مزدور اکٹھے ہوں گے اکٹھے ہو کے کیا ہو گیا اصریت بھری جائے گی کیا کہ بس یہ جو مالک ہیں فیکٹریوں کے یہ بڑے بڑے لوگ ان کے خلاف ہو جاؤ چھین لو ان سے مارو ان کو فیکٹریاں ان کی چھین لو یہ اصریت ہے نا بتائیے یہ اسلام ہے یہ کفر ہے اسی طرح سے کہیں چلا طالب علموں کو اکٹھا کر دینا علموں کو اکٹھے ہو جاؤ کیا اب طالب علم اکٹھے ہوں گے کیا کریں گے انتظامیہ اساتذہ ان کے خلاف عورتیں اکٹھی مر دو عورتیں بھائی عورتیں اگر اکٹھی ہوں گی اتحاد کریں گی دیکھا نا نے کئی جگہ پہ ان کے جلوس نکلتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں مردوں کے خلاف یہ عصبیت ہے مردوں کے خلاف اٹھ ہو جاتی ہیں سلسلہ ہے یوں ہی ہر طبقہ پنجابی کو اٹھایا ادھر سندھی کو اٹھایا اور ادھر جناب بلوچی کو اٹھایا یہ کیا ہے سلسلہ یہ اصبیتیں اور آسبیتیں نرا کفر ہے اسلام میں جو بھی کسی اصبیت کی بات کرے گا اسلام نے تو کسی اسلام کے اندر آنے والے فرد کو یہ برادری یا خاندان کی اصبیت اس کی بھی اجازت نہیں دی اس کی بھی اجازت نہیں ہے یہ خاندانی سلسلہ اس کی ہے اللہ اکبر یہ بھی کفر ہے یہ بھی ہے اس کو اٹھایا گیا پھر سراسر اسلام کے خلاف اللہ اکبر اب دیکھو اللہ کی شان ہے. اب میں جو یا آپ میں سے کوئی ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے بھی یہاں آواز بلند کی اتنا ہی ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی کچھ وہ بھی دبے لفظوں میں پاکستان کا صدر بھی کرے یارو عجیب بات نہیں افسوس نہیں ہے کیا مطلب کہ یہ پنجابی کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا اخباروں میں بھی آ گیا کہ یہ پاکستان یہ صرف اس مسلمانوں کے لیے اور یہ تلابتوں کے لیے نہیں بنا اجی یہ تو اس لیے ترقیاں کرو یہ کرو آپس میں ہندو سکھ اکٹھے سارے آؤ جاؤ ساری یہ سرحدیں ختم کرو یہ سلسلہ یہ ایک گہری سازش ہے پیچھے جس کی بنا پر یہ سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ابیتیں اٹھائی جا رہی پہلے پانی کے مسئلے پر کس طرح سے مسئلہ اٹھایا گیا سندھ کا اور بلوچستان کا اور پھر یہ سلسلہ اب یہ ہے حکومت کے آدمی بیچ میں گئے اور جا کے باقاعدہ تقریری نے بھی کی اب جناب ایک اجلاس کہیں اور ہوا کوئی پروگرام وہاں صدر صاحب آپ کے پاکستان کے انہوں نے تقریر کرنی تھی اور تقریر انہوں نے کرنی تھی لکھی ہوئی لکھی ہوئی تقریر کرنی تھی مگر جب وہ آئے پہلے انہوں نے باقاعدہ آپ تلاوت کی اور تلاوت کر کے انہوں نے دو جملے بولے دو جملے کیا بولے کہا جی کہ پاکستان میں تلاوتیں ہوتی رہیں گی کیا سمجھے آپ اس سے وہ اخباروں میں بھی آ گیا کہ لوگوں نے اسی وقت باتیں کی کہ صدر صاحب کا اشارہ وہ پنجابی کانفرنس کی طرف ہے یعنی صرف اشارہ ہی ہے دیکھو یارو سو صدر پاکستان اور غالبوں کو ان کو پکڑو اللہ اکبر پر لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ صدر صاحب بھی اتنے دبے ہوئے اتنے دبے ہوئے صرف صرف اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں تلاوتیں ہوتی رہیں گی یہ حل ہے ایسی بدماشوں کا یہ حل ہے میرے بھائی اس سے کیا فرق پڑا بس یہ دو جملے بول کے پھر وہ اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھ دی نظر نہیں آتا آپ کو کہ صدر بھی مجبور ہیں اب ہم لوگ بھی کئی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو پھر بیچارا مجبور ہوا بھائی اتنا مجبور ہے تو چھوڑے کیوں سنبھال کے بیٹھا ہے اس کے اوپر ہے کوئی اللہ اکبر اس کے ذمے نہیں ہے میرے بھائیو یہ بھی ہمارا دہن خراب کیا گیا شیطان کی طرف سے کہ اس نظام میں پورے پورے تعاون کرو معامل بن جاؤ شامل ہو جاؤ شامل ہو جاؤ بھئی یہ تو کفر کا نظام ہے کیوں شامل ہونا ہے شیطان نے ذہن بنا دیا نہیں دیکھو نا اگر یہ اچھا دین رکھنے والے لوگ بھی ان کے اندر نہیں جائیں گے تو یہ تو پھر بالکل کھل کے اپنا کام کریں گے اب تو چلو کچھ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں وہ آگے سے کوئی بات کر دیتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو جو نا ان کے سامنے رکاوٹ ہوتی ہے کیا رکاوٹ ہے وہ تو اپنا کام سارا کرتے جا رہے ہیں تمہاری موجودگی میں اسلام کے خلاف اسلام کی توہین ہو رہی ہے تمہاری موجودگی میں از کم اگر تم باہر نہ ہو تو تم تو گناگار نہ ہو تم تو گناگار نہ ہو کہتے ہیں جی کیسے کام چلے یہ دین کس کا ہے میرے بھائیوں کس کا ہے اللہ کا اللہ کا تم اپنی وسعت کے مطابق کرو جب دیکھو کہ ہماری طاقت نہیں ہے پیچھے ہٹ جاؤ اللہ خود سنبھال لے مثالیں موجود نہیں آپ قرآن مجید میں سورت فیل نہیں پڑتے النترا کئی مفاد ربو کا بیس قابل فیل نہیں پڑتے نہیں پڑھتے وہ کیا ہوا تھا اس وقت مکے والے سارے چھوڑ چھاڑ کے ابراہ لشکر دے کے آ گیا ہاتھیوں کا لشکر پہنچ گیا کیا کہ کھانا کھانا کو گرانا ہے ڈھا دینا ہے مکے والے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اب ہمارا دن تو یہ کہتا ہے کہ یار چلو کچھ تو کرتے کچھ تو آگے بڑھتے کچھ تو مزاحمت ہوتی تھوڑا بہت تو مقابلہ کرتی یہی ہے نا لیکن ان کے پاس ہے ہی نہیں تھا کچھ کاری نہیں سکے نکل کے پہاڑوں میں سم چلے گئے جو سربراہ تھے نبی اسلم کے دادا ان کے ان سے کہا گیا کہ کیا بنے گا کیا کہا اس نے ہارا کے مشرک تھا بتوں کا پٹاڑی مجاوز تھا مجاوز اللہ کیا کہا اس نے ابرا سے بھی جا کے کہا اور لوگوں سے بھی کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو بچا لو نکل جاؤ پہاڑوں میں کہنے لگا کہ یہ گھر اللہ کا ہے اللہ جانے اور اللہ کا گھر جانے یہ کہہ کے کہ وہ تو نکل گئے ہٹ گئے نا پیچھے اللہ کیا پھر اللہ نے کیا پھر اللہ نے اپنا گھر بچایا کہ نہ بچایا اللہ اکبر میرے بھائیو ذرا سوچو قرآن کی طرف آؤ یہ مذاق یہ اڑایا گیا اور پھر تمہارے گورمنٹ کالج لاہور میں یہ پندرہ اپریل کا یہ اخبار خبریں دیکھ لو وہاں پر فیصلوں میں پھر کیا زبان نے استعمال کی اللہ ابھر کہا کہ یہ سور جو ہے نا سور خندیر حلال ہے بڑی سرخی کے ساتھ آیا اللہ پر تو زخ جنت کا کوئی تصور نہیں ہے نماز صرف گناگاروں پر فرض ہے یہ ساری باتیں کہی گئی اور سارے وہاں پروفیسر پرنسپل موجود بیچ میں ایک آیا کہ اس پروفیسر نے ذرا آواز بلند کی اس نے کہا گئی ہے اس کو نکال دیا اس والے سے فوراً نکال دیا اور باقاعدہ پرنسپل نے دھمکی لگائی کہ اگر بات کی تو تجھے گولی سے اڑوا دیا جائے یہ ہے ملک پاکستان اب بتائیے اللہ کی طرف سے پکڑ آنے پر ہوں جا پھیرنے پر کوئی کسر بانتی رہ گئی بائیوں سنبھل جاؤ وقت قریب آ رہا پہلے جہاز پر کس طرح کس طرح کدگل لگائی گئی مجاہدین کو کس طرح سے پریشان کیا گیا اور پھر بسنت کے موقع پر کیسی اللہ کی نافرمانی ہوئی کس طرح ہر ہر شہر اور ہر ہر قصبے کے اندر ان دنوں میں مجھے جانا ہوا سرگودے کی طرف وہاں ایک قصبہ ہے کا موقع قربانی کا ساتھیوں نے بینر لگائے قربانی کے کھا کے وہ انتظامیہ نے راتوں رات اتروا دیا اب مسئلہ کوئی نہیں وہی میرے بیٹھے ہو کون کیا اے سی سے پوچھا ڈی سی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کیوں سنا دیا وہ ایس ایچ او تو کہنے لگا جی کہ مجھے تو اوپر سے حکم آیا میں نے تو یہ کر دیا میں تو مجبور ہوں اوپر پوچھو جب اوپر انتظامیہ سے پوچھا کہنے لگے جی کہ اصل بات یہ ہے کہ آرڈر تو ہمیں کوئی نہیں یہ جہادی بینر وغیرہ اتارنے سے لیکن ہمارا پرسوں ترسوں سے جو نا یہاں جشن بہارا شروع ہو رہا ہے اس لیے ہم نے صفائی کروا دی بالکل چھوٹا سا قصبہ تھا یہ. چھوٹا سا قصبہ قصبے قصبے میں جشن بہارا بسنت کے میلے یہ عیاشیاں تحسیاں ہر جگہ شروع ہو گئی ہائے اللہ میں اور آپ بھی نہ بچ سکے انہوں نے اگر یہ کیا ہم اپنی طاقت کے مطابق ماشاء اللہ کیبل کا انتظام اپنے گھروں میں کیے ہوئے ہے کہ نہیں کوئی گلی خالی ہے کوئی گلی کسی محلے کی خالی کئی ایک نمازی ہیں حاجی ہیں ان کے گھروں میں اس سے بڑی بدماشی اور بے حیائی مجھے آپ کو غیرت آتی ہے کیا اللہ کو غیرت نہیں آتی مگر ہماری غیرت ختم ہو گئی میں کہتا ہوں آباد مناسب سے پڑھ کر اللہ کی کسم مولویوں کی غیرت ختم ہو گئی یہ کتنا بہترین محبت تھا مولویوں کا آواز اٹھانے کا اس پر کچھ کر گزرنے کا کہ مولویوں تمہاری داڑیوں کی توہین ہو رہی ہے تمہاری دان تمہارے دانتوں کے استحدہ اڑایا جا رہا ہے کیا کہا وہ لوگوں نے اللہ اکبر کہ مولوی صرف اب روٹیاں اکٹھی کرنے کو یا جنازے پڑھانے کو ہیں باقی ان کا کوئی کام نہیں یہ مولوی تو صرف نشانہ ہے نا کیونکہ یہ دین کا کام کرتے ہیں جس مسجد سے لوگوں کو ہٹانا ہو کہ لوگ اس مسجد میں نہ جائیں مولوی پر کوئی بات کر دیں اب کہ ہٹ جائیں گے لوگ یہ ہمارے لوگ بھی کئی جو ہے نا جب بیٹھتے ہیں تو مولویوں کے خلاف خوب باتیں نہیں سمجھتے کہ کہاں آپ جاوے اور نہیں ہم تو صرف مولویوں کے نا نا دین کے خلاف توحبا تو ہم دین کے خلاف بولتا ہے یہ کیا ہے مولوی کا قصور کیا ہے گنا کیا ہے یہ کفر نے یہ ذہن بنا دیا کہ تم مولویوں کے خلاف اسلام کے خلاف تو بات کروا نہیں سکتے اب تو وہ بھی شروع ہو گئی ہے نا صاف لفظوں میں ہو گئی بہرحال جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا تھا جہاں وہ پہنچانا چاہتے تھے وہاں انہوں نے پہنچا دیا ان کو پتا تھا کہ یوں پہلے شروع سے ہم مولویوں کے خلاف ابھاریں گے ان کو آہستہ آہستہ آہستہ خود دین کے اوپر یہ آپ باتیں کریں گے دین کا مذاق اڑا اور وہی سلسلہ ہوگا اللہ پر کتنا بہترین موقع تھا میں <تصفح> تو کہتا ہوں کہ آپ بھی ہیں موقع کہ مولوی اکٹھے ہو جائیں مل جائیں اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کہہ دیں یہ اعلان کر دیں کہ آئندہ کسی بے نماز کسی داڑھی منڈے کا نہ نکاح ہم کروائیں کروائے نظر پر مگر کرے کون اب میں <تصفح> یہ کہہ رہا ہوں نا جہاں جہاں تک جن مولویوں تک میری یہ بات پہنچے گی نا اپنے کیا دوسرے کیا وہ مجھے ہی کوسیں گے یہ تو نہیں سوچیں گے کہ آخر ہماری عزت کی خاطری کہہ رہا ہماری غیرت کو ہی جگا رہا ہے لیکن وہ ان کو موقع ملے گا وہ میرے ہی خلاف باتیں کریں گے کہ بہت نرم بات کریں گے نا بہت نرم کہیں گے تو ٹھیک مگر یار یہ سلفی بہت ہی سختی کا گا ہے بہت ہی سختی کر رہا میرے بھائیو آپ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم عمل جس کو شارے اسلام اسلام کی علامت ہے اسلام کی علامت اور اسلام کی علامتوں کی اللہ نے تعظیم کرنا اس کا حکم دیا مین ممین آزم اللہ ہے فائن نہا منتقل تم کہتے ہو ہمارے دل میں اسلام ہے اگر تمہارے دل میں اسلام ہو تو قرآن کہتا ہے تم کبھی داڑی منا نہیں سکتے ممظم شاہر اللہ فائن نہ منتقل کلو یہ قلوب دلوں کا تطبہ دلوں کا دین کیا ہے کہ تیرے ظاہر پر دین ظاہر ہو اور جب تیرے ظاہر پر دل ظاہر نہیں ہوتا سمجھ تو اپنے آپ کو تسلیاں بے شک دیتا رہے لیکن جا یقین تجھے کسی نہ کسی دن کرنا پڑے گا یہ تیرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے کام تسا سخت کرتا ہے اور کوستا مولوی کو ہے کہ مولوی جنازہ نہیں پڑھاتا میں تو کہتا ہوں جنازہ بڑی دور کی بات ہے مولوی کو تو نکاح میں ہی پڑھانا چاہیے کسی داری منڈے اور بے نماز کے نکاح کسی مسلمان کا ہوتا ہے اس معاشرے میں اور پھر میرے بھائیو یہ مذاق نہیں ہے میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں یہ مزاق نہیں ہے کہ کسی سے بات کی جائے آپ کہتے ہیں اور جی داری میں یہ اسلام ہے کوئی یہ مزاق ہے تجھے کیا بتا تجھے کیا پتا کہ تیرے لیے اللہ نے داڑھی میں ہی سلام رکھا ہو تیرا امتحان اللہ لے رہا آپ امتحانات سے گزرتے نہیں اور دنیا کے اندر امتحانات نہیں ہوتے تحریری امتحانات دے لیتے ہیں لوگ بڑے بڑے سوالات ان کے جوابات بڑے اچھے دے جاتے ہیں مگر آخر میں جو انٹرویو ہوتا ہے کیوں جی کیا خیال ہے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں اگلے پوچھتے وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں کئی میں نے باتیں کرتے ہوئے دیکھے کہ یار میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اتنی اتنی باتیں یہ پوچھ لیں گے اگر میرے ذہن میں ہوتا تو میں پہلے سے ان کی بھی تیاری کر رکھتا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی اس نے تیاری نہیں کی اسی پر فیل ہو گیا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اگلے ممتاح تو کوئی ایک چھوٹا سا نکتا ذہن میں رکھ لیتے کہ اس نقطے پر اگر یہ آ گیا تو ٹھیک ہے ہمارا کام دے گا یہ اور اگر اس نقطے پر نہیں آیا تو یہ ہمارا کام نہیں دے سکتا بے شک اس نے بڑے بڑے امتحانات پاس کر لیے اللہ اکبر اللہ نے آپ کو بہت اونچے مقام پہ لے کے جانا ہے بہت اونچا مقام اس سے بڑا اونچا کوئی مقام ہے نہیں اللہ نے آپ کو جنت میں لے کے جانا ہے جنت میں جنت میں پہنچانا ہے اللہ نے تو جنت کوئی معمولی جگہ نہیں ہے بہت بڑا مقصد ہے بہت آگا جگہ ہے اس میں اللہ نے پہنچانا ہے تو اس لیے اللہ کے اس میں پہنچانے کے لیے امتحانات بھی بڑے عجیب ہیں کہیں ہی اللہ بڑی باتوں سے آزما دیتا ہے کہیں اللہ چھوٹی باتوں سے آزما دیتا ہے میرے بھائیوں یوں نہ سمجھیے اس وقت میں ان حالات میں بصیرت کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی بالکل چہرے کی تاریخ کے مطابق ہر مسلمان پر تاریخ رکھنا ضروری ہے جاؤ لے جاؤ اس کو چیلنج کروا لو کہیں سے بھی میرے بھائیو دلائل ہیں اس پر اللہ کی توفیق سے اللہ اکبر برتاب کوئی مستحب کام جو ہے کسی موقع پر اس مستحب یعنی نقلی کو بھی کرنا فرض ہو جایا کرتا یہ تو ہے ہی پہلے سے فرض اور داری تو پہلے سے ہی فرض ہے اس کو تو یہ شیطان شیدان جوہدار دور کیا ہمیں سے یہ کہ دیکھو پھر اللہ کے بندو تو توہین کس کا نام ہے بے عربی کس چیز کا نام ہے یہ بے ادبی اور توہین نہیں کہ چلو جی سنتی ہے کیا ہے رکھ لی رکھ لی نہیں تو نہ صرف یہ توہین نہیں ہے کیا ہے یہ بے ادبی ہے یہ توہین ہے چلو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں اسلام میں اللہ داڑی میں چلو تمہارے کہنے کے مطابق لیکن میں نے ارض کر دیا کہ مجھے آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے میرے آپ کے لیے داڑی ہی کا امتحان رکھ اور سارا اسلام ہمارے لیے اسی میں رکھ دیا اللہ امتحان لیتا ہے. لیکن یہ تو مانتے ہونا نا اسلام کے اندر داری ہے کیونکہ جی یہ تو مانتے ہونا اسلام کے اندر تو ہے نا تو پھر آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں تو اللہ کیا کہتے ہیں ایمان مانو مسلمانو خود کلو فصل میں تھا اسلام پورا پورے اسلام کو اپناؤ یہ ادھورا رہ گیا نا ادھورا رہ گیا اللہ کے لیے فکر کرو میں جذباتی ہو کے یہ باتیں نہیں کر رہا میرے اندر یہ ترپ ہے کہ اللہ کرے آپ سیدھے ہو جائیں سچے ہو جائیں اب جب وقت آ جائے گا میں بھی رگڑا جاؤں گا آپ بھی رگڑے جائیں گے یہ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام جب یوں اللہ کا عام آزاد آتا ہے تو پھر قصورے بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں فرمایا ہاں رگڑے تو انہوں نے بھی جانا ہے لیکن قیامت کے اللہ ان کو ان کے ارادوں نیتوں اور امروں پر اٹھائے گا پھر اگلا عذاب تو نہیں ہوگا نا یہاں تو جو اللہ کو منظور ہے ہوگا جب کہیں عام ببا آتی ہے تو پھر سارے بیچ میں آتے سارے بیش میں آتے ہیں لیکن اگلا معاملہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں وہ پوچھ وہ تکلیب وہ آبادہ اس سے تو انشاءاللہ بچیں گے میں محض اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دیں یہ ساتھی ہمارے نوجوان رین ٹون میں انہوں نے یہ اسی کے پیشے نظر حد دعویٰ سکول کا اپنی جگہ پہ احتمام کیا ہے ہے تو کچھ عرصے سے مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ ساتھی بالکل توجہ نہیں کر رہے تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہی ہے کہ بھائیوں سکولوں میں تو آپ نے پڑھانا ہی ہے مجبوری ہے مگر ایسے سکولوں میں پڑھائیں جہاں کم از کم آپ کا دین بھی سلامت رہے دین سلامت رہے تو اس لیے آپ یہ انہوں نے سواریوں وغیرہ کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے تو ساتھی احباب یہ لے لیں باہر وہ تقسیم کریں گے اور اس کے مطابق آپ اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں داخل کروائیں کیا کہیں بچوں کے بارے میں ہم نے یہاں ابھی تک وہ حفظ کا جو مدرسہ شروع کیا ہے بیرونی طلبا جو ہے وہ تو صرف ایک یعنی بہانے کے طور پر تھا یہ تھا کہ مقامی ساتھیوں کو فائدہ ہوگا جو دور جن کے بچے جا کے حفظ نہیں کر سکتے یامو حفظ کروا لیں مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے منصوبہ بندی پر خوب عمل کیا ہے ہے نا لیکن نہیں منصوبہ بندی پر تو عمل نہیں کیا آپ نے یہ تو پتا ہے لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے کتنی دفعہ مقامی ساتھی بچے مر گئے آپ کے اللہ معاف کرے کیوں نہیں پڑھاتے قرآن حفظ کیوں نہیں کرواتے یا ہم انتظار کرتے ہیں ہر جمعے ہم جو ہے نا اپیلیں کر رہے ہیں کہ بھائیوں پرانے مجید حفظ کرواؤ اپنے بچوں کو کرواؤ حفظ اپنے بچوں کو مگر توجہ ہی نہیں کر رہے اچھے بھلے پرانے نمازی اللہ وہ بھی نہیں ان کے بھی بچے ماشاءاللہ اللہ ان سکولوں میں خوشی سے بھیج رہے ہیں سارا سلسلہ ہو رہا ہے جہاں وہی ٹائم والا انداز ہے اس کو پسند کیے جا رہے ہیں کون ہے اللہ ہے کون بڑی بڑی اہل حدیث مساجد کے منتظمین ہے مسجد اہل حدیث کا متولی منتظم اور بچے جہاں بالکل بچوں کو انگریز بنایا جا رہا ہے وہاں پڑھا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کی یہ متولی پناہ کر کے یہ خدمت کر کے اللہ کو رشوت دے رہا رشوتی کا طور پر ہے ابھی یہ اللہ میرا کام دیکھے گا تو اللہ مجھے معاف کر دے گا بخش دے گا رشوت اللہ کے ہاں نہیں چلتی میرے بھائیوں یہ ہماری نماز بطور رشوت کے کوئی کام نہیں آئے گی اپنے آپ کو سنبھالو صحیح مانگوں میں دین پہ آ جاؤ نماز کا جو مقصد ہے وہ پورا کرو اللہ محتاج نہیں ہے اس لیے بچوں کو اس طرف لگاؤ اور ترارے مجید حفظ کرواؤ